بسم اللہ الرحمن الحمد للہ وحد وسرآبد وسلم میرے محترم مسلمان بھائیوں بہنوں اور مجاہد ساتھی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج چودہ سو چالیس کی پہلی تاریخ ہے اور دو ہزار انیس ماہ اگست کی دوسری تاریخ ہے شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وسرہ کی کتاب دعوت المقاومت الاسلامیت العالمی یعنی عالمی جہاد کے نساب سے ہمارا درس الحمد للہ تیسری فصل میں جاری ہے آج کے درس کا عنوان ہے اب و ملاحظات یعنی پیغمبر علی مسلاط وسلام آدم علیہسلاط وسلام سے لے کر ہمارے سردار سرور کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبروں کے واقعات اور ان سے حاصل ہونے والی عبرتیں جو کہ قرآن کریم اور احادیفین نبویہ اور پیغمبروں کی سیرتوں میں مذکور ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ باطل اور حق کے درمیان جو کشمکش جاری ہے یہ ختم ہونے والی نہیں جو شخص بھی بطور انسانی تاریخ یا بطور اسلامی تاریخ ان واقعات کو پڑھتا ہے تو اسے بہت کچھ کام کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور وہ تاریخ کے آئینے میں حق و باطل کے درمیان جاری اس کشمکش کو سمجھنے میں کامیاب ہوتا ہے آج کے اس طرز میں استاد محترم چند ایک نکات بیان فرمائیں گے جن میں سے پہلا نکتہ ہے آدم و امکانیتی عائشی قول خیری و فی مکان واحد یعنی خیر اور شر کی طاقتوں کا ایک جگہ میں رہنا ناممکن ہے بات سمجھ میں رہی ہے خیر کی قوت ہے اور شر کی قوت ہے دونوں ایک ہی جگہ میں رہ سکتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے استاد محترم فرماتے ہیں آدم علیہ السلاۃ وسلام کا جو خاندان تھا وہ کتنا چھوٹا تھا بلکہ وہ واحد ایک ہی خاندان ہی تو تھا اس وقت پوری زمین پر لیکن شریر بائی قابیل نے اپنے صالح اور نیک بائی حابیل کا وجود تک برداشت نہیں کیا اور اسے یہ کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا حالانکہ یہ ممکن تھا کہ وہ اپنے بھائی کو یوں کہتا کہ تم میرے نزدیک مت رہو کسی دوسری زمین میں چلے جاؤ کسی دوسرے پہاڑ پر چڑھ جاؤ کسی دوسرے بر اعظم کی طرف کچھ کر جاؤ کسی دوسرے علاقے کی طرف چلے جاؤ لیکن اس کی منہ سے اس کی زبان سے جو لفظ نکلا وہ کیا تھا لکت میں <لَنَّك> تجھے قتل کر ڈالوں گا چھوڑوں گا نہیں ف شر رو لحمل وجود الخیر اعلی وحر الدیک اللہ ان استفا شر پوری روئے زمین پر خیر کو کہیں بھی برداشت نہیں کر سکتا اگر اس کی قدرت ہو اور اس کی طاقت ہو یعنی اگر اس کی طاقت اور قدرت ہو وہ کہیں بھی خیر کو نہ رہنے دے وہ ہادہ لفت تنفی دنا ان من الابف حقیقت ومن من مسادمت سنن الکونیتی و منطق تاریخی بعض اهل الحق ان انلباطلی و قوت شرری تتحمل وجیوار بل مجرد وجودین فرماتے ہیں کہ یہ نقطہ ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے یہ سوچ بیکار ہے اور یہ خیال باطل ہے تکوینی طور پر بھی یہ بات باطل ہے حقیقی معنوں میں بھی یہ بات باطل ہے اور تاریخی اعتبار سے منطقی اعتبار سے بھی یہ بات باطل ہے کہ بعض اہل حق یہ تصور کرنے لگتے ہیں کہ اہل باطل اور شر کی طاقتیں ہمیں اپنے پڑوس میں رہنے دیں گی حالانکہ یہ بات باطل ہے وہ تو آپ کا وجود تک برداشت نہیں کر سکتے یہ جو شر کی طاقتیں ہیں نا یہ آپ کا وجود تک برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیوں کر وہ آپ کو اپنا ہمسایہ بنائیں گی یہ غلط خیال ہے امن ہونا تس قطل نگریات تعیوشی بئی نما آلہ کا بس اسی بات کی بنیاد پر آپ دیکھ لیں کہ شر اور خیر کی طاقتوں کا آپس میں گزارا کسی بھی فورم میں اور کسی بھی جگہ کسی بھی سطح پر ممکن نہیں ہے تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے کسی بھی طاغوت اور ظالم حاکم نے ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کیا جو کہ اللہ کی توحید کے قائل تھے پوری قوم میں کسی ایک شخص کو بھی وہ برداشت نہیں کر پائے حتیٰ کہ اگر وہ ان کی حکومت کے ساتھ کوئی سروکار نہ رکھے تب بھی وہ تاغت اور وہ ظالم ان موحدین اور دین اسلام کے داعیوں کو انہوں نے نہیں بخشا کمالیم لا الدولت جرسومی ینفی بنی بنيتها و فکرت مثل اسرائیل ان تتحمل دو لطن فلسطینی ینفی خاصرت ولی بواسفت ان ممسوخ ان الا جز امن فلسطین بطور مثال ایک زندہ مثال آپ کے سامنے استاد محترم پیش فرما رہے ہیں جیسے کہ یہ جراثیمی ملک اسرائیل جو فکری اعتبار سے اور بنیادی اعتبار سے ایک جراثیم ہے یہ اپنے پہلو میں ایک چھوٹے سے ملک فلسطین کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک ایسا ملک ایک ایسا فلسطین جس کے بنیادی اوصاف تک ختم کر دیے گئے ہیں برائے نام ایک چھوٹا سا ملک ہو اسے بھی اسرائیل اپنے پہلو میں برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ ناجائز ملک اسرائیل یہ فلسطین اور فلسطینیوں سے سب کچھ چھین لینے کے باوجود اور عربوں کے اس غیر شرعی اور غیر قانونی ملک کے تسلیم کر لینے کے باوجود اسرائیل اپنے پڑوس میں اپنے پہلو میں کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مسلمان ملک کو مسلمانوں کی طاقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہاں راماسبت المسار الصیف الاطفاقیت اسلم بد ان من اوسلو و مرور ان بی مدریت وغیرہ ونتہ انبخاری تت فریق الاحوی امن کی کوششیں جو کہ اوسلو معاہدے سے شروع ہوئی میڈریڈ کانفرنس سے گزری اور آخر روڈ میپ پر آ کر رکی اور مسلمانوں کو ان امن کوششوں نے گھڑے میں دھکیل دیا ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ خیر اور شر کی طاقتیں ایک جگہ نہیں رہ سکتی